آواز میری اگر آ رہی ہے تو بتا دیں صلی اللہ الله الحمد للہ رب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 اور سورہ توبہ پر بکیہ سپارہ مشتمل ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے پہلی آیت کے پاس ہے دسویں سپارے کی سورہ انفالم قربا ولیتامہ ولمساکنی وبن صدی امکن تم آمن تم بلّین یوم الفرقن یوم الطف اللّہ قلش ترجمۂ کن ظلیمان اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ ورسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے جن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے عام علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت رضو بدر کے موقع پر نازل ہوئی جب خط کے بعد تقسیم میں غنیمت کا وقت آیا تو چونکہ اس سے پہلے کبھی مال غنیمت تقسیم نہ ہوا تھا از حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام تمام گزشتہ ادھیان میں مال غنیمت پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اگر اس میں خیانت نہ ہوتی تو سفید رنگ کی غیبی آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی یہ علامت قبولیت تھی بدر میں پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت غازیوں میں تقسیم ہوا اس لیے اس تقسیم کے طریقے پر گفتگو ہوئی تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مگر امام واقعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ بنو قینقاہ کے موقع پر آئی کیونکہ سب سے پہلے بنیقاہ کی غنیمت سے خوش لیا گیا اور بدر کی غنیمت سے خوش لیا ہی نہ گیا یاد رہے کہ یہ غزوہ کینکاہ غزوہ بدر سے ایک ماہ تین دن بعد ہوا ہے یعنی ہجرت کے بیس مہینے بعد شب کو ہوا جبکہ غزوہ بدر سترہ رمضان المبارک دو ہجری جمعے کو ہوا تھا تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس میں غنیمت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اس سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں درخل یہ دیا گیا ہے کہ اے غازیان بدر یقین رکھو جان لو کہ جہاد میں تم نے جو بھی منقولی مال چھوٹا بڑا کپار سے بطور غنیمت حاصل کیا اس کے پانچ حصے کرو ایک حصہ اللہ کے نام کا باقی چار حصے غازیوں کی ملک اللہ نام کے حصے کے پانچ حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ حضور علیہ السلام کا ہے جسے وہ اپنی ذات اپنے گھر والوں پر صرف کریں اور دوسرا حصہ ان محبوب علیہ السلام کے ان رشتہ داروں کا ہے جو نصب اور نصرت میں ان کے قریب ہیں امیر ہوں یا غریب اور تیسرا حصہ عام یتیموں کا چوتھا حصہ عام مسکینوں کا اور پانچواں حصہ راہگیر مسافروں کا تو اے صحابہ اگر تمہارا اللہ تعالی پر ایمان ہو اور اس فتح نصرت فرشتوں کے نظور پر بھی ایمان ہو جو بدر کے دن اس بندۂ خاص پر نازل ہوئے اور ان کے صدقے تم سب پر تو تم ضرور اس حکم پر عمل کرو بدر کا دن حق و باطل میں فیصلہ کن اور فرق کا دن ہے اس دن دو جماعتیں بڑی تھی مومنوں کی اور کافروں کی تم اس دن کی فتح نصرت پر غور کرو اور پڑھو اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اس یوری, یوری اللہ فی منامک قلیرہ ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھاتا ہے پر اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کرکے دکھاتا تو ضرور تم بغضلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے مگر اللہ نے بچا لیا بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑا کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا اور کم کرتا تھا تم کو ان کی تھوڑا کیا اور اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام اس مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ضرور دیا ہے کہ غزبۂ بدر کے موقع پر اللہ نے حضور علیہ السلام کے تین معجوزہ ظاہر فرمائے جن سے غازیوں کی بڑی ہی ہمت افزائی ہوئی ایک یہ کہ جنگ سے پہلے حضور علیہ السلام نے خواب نے کپار بدر کو بہت تھوڑی تعداد میں دیکھا حضور نے یہ خواب غازیوں سے بیان فرمایا مسلمان خوش ہو کر بولے کہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے وہ بہت بڑے ہی ہیں اس سے غازیوں کی ہمت خوب بڑھ گئی دوسرے یہ کہ جنگ کا وقت آیا دو طرفہ صفحیں آراستہ ہوئیں تو مسلمانوں کو بھی کفار بہت ہی کم محسوس ہوئے حتیٰ کہ حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا کہ وہ کل ستر ہیں بعض میں بہت بڑا اندازہ لگایا کہ سو ہیں حالانکہ وہ ایک ہزار تھے اور غازی بولے کہ دیکھ لو حضور کی خواب برہق اور ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے تیسری یہ کہ اس وقت کفار کو بھی مسلمان کی تعداد بہت کم محسوس ہوئی حتیٰ کہ ابو جہل بولا کہ اس مٹھی پر لشکر سے لڑنا کیا اسے تو یوں ہی رسیوں سے باندھ کر مکے لے چلو اس پر کفار جنگ کی ہمت کر کے مقابلے میں آ گئے. جب جنگ چھڑ گئی تو یہ مسلمان کفار کو بہت زیادہ نظر آنے لگے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی مگر اب کیا ہوتا ہے جنگ چھڑ چکی تھی اس آیت کریمہ میں اس واقعے کا یہاں ذکر ہے چنا چی ارشاد ہوا اے محبوب یہ واقعہ بھی یاد فرماؤ یا یاد رکھو یا لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ جنگ سے پہلے اللہ نے آپ کو خواب میں کفار کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی آپ نے غازیوں سے یہ خواب بیان کی تو ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں اگر رب آپ کے ذریعے ان کی کثرت غازیوں کو ظاہر فرما دیتا تو ان غریبوں کے حوصلے پس تو ہو جاتے اور یہ آپس میں اختلاف کر بیٹھتے کہ غذبہ کریں یا نہ کریں ان کا اس نازک وقت میں اختلاف تباہ کن ہوتا اور رب تو دلوں کا حال جانتا ہے رب نے اپنے محبوب کے خواب کے ذریعے سے تم کو ان ہلاکتوں سے بچا لیا اور اے غازیان بدر تم ہمارا یعنی رب کا وہ کرم یاد رکھو کہ صفے بنتے وقت رب نے تم کو کفار کی تعداد تاکہ تم دلیر ہو جاؤ ادھر کفار کو تمہاری تعداد دکھائی تاکہ وہ میدان سے بھاگ نہ جائیں تم دونوں میں جنگ ہو اور ہمارا فیصلہ شدہ کام ظاہر ہو کر رہے تو یاد رکھو کہ فتح و نصرت بلکہ ساری چیزوں کا رجوع رب کی طرف ہے لہذا ہمیشہ اس پر توکل کرو تو یہ ہے درس جو کہ ان ایت مقدسہ میں بھی آ گیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایت نمبر 48 و اذ زین لہ المشيطان اعمالہم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم اللہ اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے سب کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور, بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے تو درس یہ دیا گیا اے مومنوں وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد رکھو جبکہ شیطان نے بدر میں آنے والے کفار مکہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ دو کام کیے ایک یہ کہ ان کے کفر شرک حضور علیہ السلام سے مقابلہ وغیرہ تمام برائیوں کے ان کے سامنے تاریخ کی اور تمہارے امال بہت ہی اچھے اور کہا کہ تمہارے امال بہت ہی اچھے ہیں اور جس کام کے لیے تم بدر میں جا رہے ہو وہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے دوسرا یہ کہ سراقا کی شکل بن گیا تھا انہیں اطمینان دلایا کہ تم میری قوم بنی کنانا سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو میری قوم تمہارے پیچھے تمہارے گھروں پر حملہ نہیں کرے گی بلکہ اس کے برعکس میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تم کو اپنی حفظ و اما میں رکھتا ہوں تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کروں گا اس کی ان باتوں سے کفار اور بھی شیئر ہو گئے کہا تو یہ مگر کیا یہ کہ سب جب بزر پہنچ گئے اور ایک دوسرے کے مقابل میں مومن کافر فر ہوئے اور شیطان نے فرش کے اترتے دیکھے تو ہارے سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگنے لگا جب کفار نے شور مچایا کہ اب اس نازک وقت میں تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے تو بولا میرا تمہارا ساتھ یہاں تک ہی تھا اب میں تم سے بری ہوں تم جاؤ اور مسلمانوں میں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں تمہارے ساتھ میں بھی نہ مارا جاؤں یا مار کھاؤں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے روایت میں ہے کہ جب شکست خوردہ وہ کفار واپس مکہ پہنچے تو بولے ہم کو سراکہ بر مالک نے مروا دیا ہم کو وقت بد دھوکا دیا یہ خبر جب سراکہ کو پہنچی وہ قسم کھا کر بولا مجھے تو ان کے جانے کی خبر جب ہوئی جبکہ یہ مکہ لوٹ آئے تب انہیں پتہ لگا کہ وہ شیطان تھا تو دیکھیے شیطان اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تیار کرتا ہے وہ فار کو بھی تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے میرا پاس رب ارشاد فرما رہا ہے یا ومن غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یاد رکھیے اسلام کا شروع دور ابھی تک صرف انتالیس شخص ایمان لائے اور تیئس جس میں تینتیس مرد اور چھ عورتیں تین دن پہلے حضرت سید ال شہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے ہیں کفار کا مسلمانوں پر ظلم و تشدد حد سے بڑھ چکا ہے بدھ کا دن ہے حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی الہی اسلام کو قوت دے یا عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے حضور کی یہ دعا حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور آپ جمعرات کے دن یعنی اگلے ہی روز ایمان لے آئے اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی اور آپ سے پہلے حضرت صدیق اکبر حضرت رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لا چکے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے حضرت زید بن حارثہ حضرت عثمان ابن عفان حضرت زبیر بن العوام حضرت عبد الرحمن ابن اوف حضرت مطالع ابن ابی وقاق حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے پھر ان کے بعد جو ہے وہ کے بعد عامر ابن ابد اللہ ابن ذرا جنہیں ابو عبیدہ بن ذرا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایمان لا چکے تھے بہرحال جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا تو خوشیاں منائیں سب نے بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور یہی آئے پاک پاس نازل ہوئی غائب کی خبریں دینے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تو مہارے پیرو ہوئے حضرت جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت فرشتوں میں خوشی سے دھوم مچی ہوئی ہے تب حضرت سیدنا عمر فاروق انحو کہ ایمان پر خوشیاں منا رہے ہیں بعض روایات میں ہے کہ حضور نے خوشی میں خود تکبیر کہی اللہ اکبر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی یا رسول اللہ کفار جھوٹے معبودوں کو اعلانیہ پوجے اور ہم سچے خدا کی چھپ کر عبادت کریں چلیے آج خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے قسم اصرف کی جس نے آپ کو نبی بنایا جن مجالس میں میں کفر ظاہر کیا کرتا تھا انہی مجالس میں ایمان ظاہر کروں گا کلمہ تیزیبہ کا اعلان کروں گا اس دن مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں علیل اعلان نماز پڑھی کفار حضرت عمر کی حیبت سے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہہ سکے اللہ اکبر قبیرہ تو اس آیت پاس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا ہے چنانچہ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے براءتم من اللہ و رسولہ الالذین اعہتم اللہ مشرقین بیدار کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے زمین میں چلو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک بطالیہ جل جلالہ نے سورہ توبہ میں بہت سے جو ہے وہ بہت سے معاملات بیان فرمائے ہیں سورہ توبہ ایک انتہائی اہم صورت ہے اور اس کی تفصیل کے لیے تو بہت وقت درکار ہے لیکن چند آیتیں میں نے منتخب کی ہیں چونکہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں دسویں سپارے سے متعلق لہٰذا چند صورتیں اور چند آیتیں جو ہے منتخب کی ہیں تاکہ ان سے متعلق میں آپ کو کچھ عرض کر سکوں یاد رکھیے اللہ رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان عام ان کفار سے ہے جن سے اے مسلمانوں تم حدیبیہ میں یا دوسرے موقعوں پر معاہدہ کر چکے ہو اور وہ اس معاہدے پر قائم نہ رہے اس کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے تو ان سے اعلانیاں کہہ دو کہ آج سے چار ماہ تک تم زمین میں آزاد آنا چل پھر لو سیر و سیاحت کر لو تم کو چار ماہ کی مہلت ہے اس مہلت میں دو کانا کھانا کھانا تم اللہ رسول کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے کہیں بھی چلے جاؤ بلے طے خانے میں جاؤ قلعے میں جاؤ کسی ملک میں رہو ان کے قبضے میں اللہ تبارک کا ان قریب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے دنیا میں قتل سے آخرت میں آتے عذاب سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سبی اللہ تعالی عنہ نے نویں ہجری میں دسویں تاریخ مینا میں حج کے موقع پر یہ آیات تمام حجاج کو اعلانیاں سنائیں اور چار اعلان کیے اگلے سال کوئی مشرک حج نہ کرے کوئی ننگا طواف نہ کرے جنت میں سوائے مومن کے کوئی نہیں جائے گا چار ماہ کے بعد ہمارا کفار سے کوئی عہد نہیں تو یہ چار, اہد جو چار اعلانات ہوئے دیکھیے سورا توبہ میں بھی فرمایا گیا برا من مین اللہ و رسول آح من مین المشرقین بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے اللہ وان اللہ تو چار مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس میں کفار پر سختی فرمائی ہے حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چار اعلانات آپ نے سہما فرمائے تو ان کے جواب میں کفار بولے کہ ہماری طرف سے اپنے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبرت ہو کہ ہمیں ہم ان میں کوئی معاہدہ نہ رہا اب نیزے ہی ہمارا ان کا فیصلہ کریں گے تو بہرحال میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک کا جل نے جل توبہ میں ارشاد فرمایا ام ولا ہی ولا واللہ تعملون کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہیں کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا مہرم راز نہ بنائیں اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے دیکھیے اس میں بھی یہ درس دیا گیا کہ اے وہ لوگوں جن پر حکم میں جہاد گراں اور جہاد شاخ ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے جہاد فرض نہ کیا جائے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا یا نہ ظاہر کیا جو جہاد کریں اور اللہ رسول اور مومنوں کے مقابل ان کے دشمن کفار کو, کو اپنا رازدار نہ بنائیں بحالت جہاد ان کی جاسوسی نہ کریں مخلص مومن ہوں ایسے لوگ مخلص مومن ہیں ایسے لوگ مخلص مومن ہیں لہذا جو جہاد سے جی چرائیں یا جہاد میں جا کر مجاہدین کی خبریں کفار کو پہنچائیں ان کی جاسوسی کریں وہ منافقین ہیں تو اے مسلمانوں یہ خیال نہ کرنا کہ رب تم سے بے خبر ہے یہ صرف صرف تمہارے لیے ہے رب تمہارے عمال کو ہمیشہ سے جانتا ہے کہ تم کیا کر چکے ہو اور کیا کب کرو گے تو رب پاک نے بہت واضح انداز میں جو ہے جھنجھوڑ دیا اور یہ ارشاد فرما دیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تئیس اور 24 ہے سورہ توبہ کی مشہور آیت مقدسہ ہیں یہ اللہ تبارک کا بطالیہ جلال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 ق إن كانان آببُكم وَأَبناُكمم وَإخوانُكم وَأَذوااجكم وَعْشيكم وَأَمْوال نقطَرَُ مهاابجارُم تخْشَون تخشون كَسادَها ممثاتِنُ طرَبَونها أَحبَّ إليُم من اللهَّ ررسُولهِ وَجهازٍ في سبيه فَتََّ سو فتََُّ حَْناَا الله بأَمري واللهَّ لا يَحدِ الْ القو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 اس دونوں آیتوں میں بھی یہ درد دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے باپ یا دادے بھائی بھتیجے ایمان کے مقابل کفار سے محبت کریں کہ اسے اختیار کریں تو تم اپنا انہیں دوست اپنا ولی وارث کسی طرح نہ بناؤ قول عمل ہر طرح ان سے بیگانہ نہ ہو جاؤ یاد رکھو کہ اسی حالت میں جو مسلمان انہیں دوست جانے مانے یا کہے دوست جانے یا مانے یا ان کو جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ ہمارا جو ہے دوست ہے اور تو ظاہرہ وہ ظالم ہو گیا اگر ان کے کفر سے محبت کرے تو ظاہرہ کہ خود کافر ہو گیا اور کفار سے محبت کفر ہے اور اگر ان سے دنیاوی محبت کرے تو سخت گناہگار ہے اور فاسق ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے مسلمانوں سے اعلانیہ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادے تمہارے بیٹے پوتے تمہارے بھائی بھتیجے تمہاری بیویاں بلکہ تمہارے سارے سسرالی نسبی رشتے دار کنبے والے اور تمہارے خود اپنے کمائے ہوئے مال اور تمہارے تجارتی کاروبار جس کے متعلق تم کو اندیشہ ہو کہ اگر آ, ہم کفار سے تعلق چھوڑ دیں تو اس میں خسارہ ہو جائے گا اور تمہاری پسندیدہ کوٹھیاں بلڈنگ جنہیں تم نے شوق سے رہنے سہنے کے لیے بنایا ہے یہ چیزیں تم کو اللہ رسول سے زیادہ پیارے جہاد سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہوں کہ ان کی وجہ سے تم اللہ رسول کے فرمان نہ مانو جہاد سے جان چھڑاؤ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جس وجہ سے تم غزل ہو جاؤ گے اور کفار تم پر چڑھ جائیں گے جن سے نہ تمہاری عزت رہے گی نہ وقار کیونکہ ایسے دنیا طلب آرام طلب لوگ فاسق ہیں اللہ تعالیٰ فاسک کو راہ ہدایت دکھاتا ہی نہیں تم کو ہمیشہ الٹی ہی سوجتی ہے وہ مال عہدہ جتھا کفار کی خوشامد کو ہی ترقی و عزت سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت کا بھی یہاں درخت دی دیا اور جو ایک مومن کی شان ہونی چاہیے وہ بیان فرما دی ارشاد خداوندی ہے بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی قصرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے تو یاد رکھیے عایتوں کا نزول غزوہ حنین کے متعلق ہے جس کے متعلق مختصر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تیرہ یا سترہ رمضان آٹھ ہجری میں مکہ فتح فرمایا دس ہزار صحابہ کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ سے تین دن کی راہ پر تائف کے قریب ایک مقام ہے جہاں کی حضرت حلیمہ سادیاں تھیں وہاں کے دو قبیلے سخت سرکش تھے ثقیف ان قبیلوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی شان و شوقت بہت بڑھ رہی ہے اگر یہی حال رہا تو وہ ہم پر بھی غالب ہو جائیں گے اس لیے ہم دونوں قبیلے متفق ہو کر ان پر حملہ کر دیں انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم کیسے بہادر ہیں فرض کہ وہ دونوں قبیلے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگے حضور نے یہ حالات معلوم کر کے ان پر حملے کی تیاری کی دس ہزار فاتحان مکہ اور دو ہزار فتح مکہ میں ایمان لانے والے کل بارہ ہزار غازیوں کی جماعت لے کر شروع شوال آٹھ ہجری شمبا کے دن مکہ کے مکہ موزمہ سے روانہ ہوئے اور دس شوال آٹھ ہجری منگل کے دن مقام ہنین میں پہنچے مقابلے میں قبیلہ حوازن اور بنی ثقیب دونوں قبیلے آئے حوازن کا سردار مالک ابن اوفا سقیب کا کنانا ابن عبد ان دونوں قبیلوں کی تعداد چار ہزار تھی بعض مسلمانوں نے جو غالب سلمہ ابن سلامہ انصاری سے کہا کہ آج ہم کو فارسی تین گنا ہیں ہر گز مغلوب نہ ہوں گے یہ قول حضور علیہ السلام کو ناگوار ہوا کہ ان کی نظر اپنی کثرت پر گئی اللہ کی مدد پر نہ گئی آخر کار گمسان کی جنگ ہوئی آوازن اور سکیف بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا ان کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا مسلمان مال غیمت جمع کرنے انہیں قید کرنے میں مشغول ہوئے ان دونوں قبیلوں نے پلٹ کر بہت زور سے حملہ کیا یہ لوگ تیر اندازی نشانہ بازی میں بہت ماہر تھے ان کے تیروں کی بارش سے مسلمانوں قدم اکھڑ گئے اور ان میں بگدڑ بچ گئی مگر حضور علیہ السلام اپنے مقام پر ڈٹے رہے بلکہ آگے بڑھتے رہے حضور کے ساتھ حضرت عباس حضرت ابو سفیان حضرت جعفر حضرت علی حضرت ربیعہ حضرت فضل حضرت اسامہ بن زید وغیرہ تھے جو حضور کی حفاظت میں شہید ہو گئے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق یہ دس حضرات ساتھ رہے حضرت عباس نے اس کے متعلق یہ اشعار بھی کہہ ایک سو حضرات اور بھی تھے جو جمے رہے مگر حضور کے ساتھ نہ تھے اپنے اپنے مرکزوں میں تھے کفار نے حضور پر یہ اخبار کی حملہ کیا حضور یہ فرماتے ہوئے خرچر سے تلوار سونچ کر اترے کہ انا النبی لا انا ابن حضور کی یہ بے مثال دیکھ کر کفار کائی کی طرح پھٹ گئے اس وقت حضرت عباس حضور کے خچر کی لگام پکڑے تھے اور ابو سفیان وغیرہ بھی ساتھ تھے حکم دیا کہ عباس مسلمانوں کو بکارو کہ میں یہاں ہوں تم کہاں جا رہے ہو حضرت عباس کی آواز آٹھ میل تک سنی جاتی تھی بعض روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آٹھ میل تک سنی جاتی تھی آپ نے پکارا اے سورہ بقر والو اے مدینے والو رسول اللہ یہاں ہیں ادھر آؤ سب لبیک لبیک کہتے ہوئے لوٹ پڑے اور حضور کے گرد جمع ہو گئے حضور نے ایک مٹھی کنکر پار کی طرف پھینکے جو ان کی آنکھوں میں ایک ایک پڑا اور فرمایا یہ لڑائی گرم ہونے کا وقت ہے پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کو فتح اور نصرتہ فرمائی تو اس کا ذکر ہے جو کہ اللہ تبارک و جلا جلا علہ نے اس آئےت پاک میں فرما دیا تو غزبۂ بدر کا بھی سورج انفال میں ذکر ہوا یہاں غزبۂ حنین کا بھی ذکر ہو گیا میرا رب فرما رہا ہے يا جوهَّين آم نو إنَّ مال مشركون نجسون نَجُسٌ فلاَا يَقرر بلم جيحراامَ بعدَ عام مننهم حذا وإن خفْتُم عليهلَ فإ خُم ف فيُغنيقومُم اللهَّ مِن إِن شاء إ إِنَّ الله عليهم حقيم يا آ بر ا ه کچھ مس ہے یہاں پر میں اس عائد کو دوبارہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں اے ایمان والو مشرق نرے پاک ہیں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 اور فرمایا کہ سالے آئندہ سے کوئی مشرق حج نہ کریں نہ کوئی ننگا تو مشرقین عرب نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے ہم کو حج سے کو روک دیا تم بھی اس کا انجام دیکھ لینا کیونکہ حج میں سامان تجارت ہم ہی باہر سے لاتے ہیں تمہاری آمدنیاں ہمارے ہی ذریعے سے ہوتی ہیں اگر ہم نے آنا چھوڑ دیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے اس پر بعض مکے والے کچھ پریشان ہوئے سبھی آیتیں نازل ہوئیں جس میں ان کو تسلی دی گئی کہ رازق اللہ ہے اس پر توقل کرو اور تو تم کو انشاءاللہ اللہ پہلے سے زیادہ روزی عطا فرمائے گا سناچے اس میں یہی ارشاد فرمایا گیا اور یہی جو ہے وہ درس دیا گیا اللہ اکبر کبیرہ میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے وقالت عزیر عزیر وقالت بن ذلك قولهم ہی قول میں اس آیت کو پرانے کریم سے تلاوت کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیت نمبر تیس چاہیے یہودی بولے, بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں وہ اپنی منہ سے بکتے ہیں اگلے کافروں کی فی بات بناتے ہیں اللہ انہیں مارے کہاں اندھے جاتے ہیں تو دیکھیے یہودیوں کا عیسائیوں کے شرک کا یہاں بیان ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہود کی ایک جماعت حاضر ہوئی سلام ابن مشکم نعمان ابن اوف شاخ ابن قیس مالک من سیف بعض روایتوں میں ہے کہ فقاص ابن عضورہ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اسلام کیسے قبول کریں اور آپ پر ایمان کیسے لائیں آپ نے ہمارے قبلے کی طرف نماز چھوڑ دی بیت المقدس کی طرف اور آپ حضرت وزیر السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں اگر آپ یہ دو کام نہ کرتے تو ممکن تھا کہ ہم ایمان لے آتے تو ان کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی اور ان کے کفر کا اور ان کے اس مشرکانہ عقیدے کا اللہ تبارک کا وطالٰ جل نے جو ہے بالکل واضح بیان جو ہے وہ فرمایا اللہ اکبر سبیرہ چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اکتیس ہے فروان ارباب مندونسی مریم وما الا ابود الہم واحد اللہ اللہ صبح نہ شری کون انہوں نے اپنے پادری اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیب مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ اللہ کو پوجے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسے باقی ہے ان کے شرک سے تو اس حایت مقدسہ میں بھی اللہ تبارک تعالی جل جلال نے ان کی جو ہے وہ شرک کو بیان کیا ہے درس یہ دیا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہود و نصارہ کا ایک قسم کا تو سن چکے اب ان کا دوسری نوعیت کا شرک یعنی یہود نے اپنے پوپوں کو عیسائیوں نے اپنے پادری راہبوں کو اللہ کے سوا رب مان رکھا ہے کہ انہیں رب کے مقابل حرام حلال کا مالک مانتے انہیں سجدہ کرتے ہیں ان سے اپنے گناہ معاف کراتے ہیں عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایکدم بھی رب مان لیا کیوں نہ خدا کا بیٹا مانا غرض یہ کہ یہ لوگ عمل و اعتقاد مشرق ہیں حالانکہ طوریت و انجیل اور تمام آسمانی کتابوں میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اعتقادی عملی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کی ہی کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ان کے شرک سے پاک ہے بے نیاز ہے وہ ان کو اس جرم کی سخت سزا دے گا ترمی میں حضرت عدی بن خاطیم سے روایت کی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا میرے گلے میں سونے کی سلیم تھی فرمایا اے ادی اس بت کو اتار دو اور میں نے حضور کو سورہ توبہ کی آئے تلاوت کرتے ہوئے سنا اور فرماتے سنا کہ یہود و نصارہ اپنے پو پادریوں کو پوجتے نہ تھے مگر جب ان کے پو پادری کسی چیز کو حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھ لیتے حرام کر دیتے تو اسے حرام سمجھ لیتے تو, سمجھ لیتے تو ظاہر ہے کہ ان کی ان معاملات کا بیان اللہ تبارک وطالعہ جل جلا الحو نے فرما دیا اور ان کے ان ناجائز باتوں کو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو سخت نا مقبول معاملات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرما دیا سنا بہت مشہور ایت مقدسه ہے سورہ توبہ کی میرا پاس پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ایت نمبر جو ہے وہ 40 ہے ارشاد فرمایا گیا الا تنصروه فقد نصر الله اذ افرجاه الذين كفروا ثني عين اذ هما في الغار إ يقول لِصاحِ بهه لا تققز إ الله معنا فأَنزَل الله تقين تهُ عليهلَْهِ وَ جدههُذ جودٍ لم تها وَجعَ قمات الذيين تقددُ السخلا وَقمة الله هي الأُولاد والله عزي حقين ترجماءتنزلمان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 سبحان اللہ سما سبحان اللہ دیکھ لیجئے کہ رب پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے ہجرت کے وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا نا صدی کے اسبردیل ربی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت فرمانے کے لیے تشریف لے چلے اور غار فور میں جو ہے کچھ دیر آرام فرمایا اور وہاں سام والا مشہور واقعہ ہوا اور پھر کفار مکہ جو ہیں وہ پہنچ گئے غار کے دھانے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ یہی عرض کیا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے تو میرے آکال سلاۃ والسلام نے فرمایا لا ان اللہ مانا غم نا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق عدی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ساری عمر کی نیکیاں کے اکبر کی رات کی اور ایک دن کی نیکیوں کی طرح ہو جائیں رات تو غور خور کی رات اور دن حضور کے وفات کا دن جب کہ آپ نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو بچا لیا مسئلہ خلافت جو ہے وہ طے فرما کر مسلمانوں میں خانہ جنگی نہ ہونے دی اللہ اکبر کبیرہ تو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دراصل یہاں بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک کا تعالی ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے ہماری مقصد فرمائے ہمارے ماں باپ کو بخشے ساری امت کو اللہ تبارک کا تعالی بخش دے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے آمین سورہ توبہ میں آیت نمبر ساٹھ ہے ارشاد فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت القلوبهم وفی الرقاب والغامرین والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من الله والله علیم حکیم زکاة انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور ندے نادار ہوں اور جو انہیں تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گدنے چھوڑانے میں گردنے چھڑانے میں اور قرضہ داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹہرا ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے مفارف کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ زکوات کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کس کو دینی چاہیے مالدار صحابہ اپنے مالوں کی زکوات حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے تاکہ کہ حضور اپنے ہاتھ شریف سے مستحقین کو تقسیم فرما دیں اللہ تعالیٰ اس ہاتھ شریف کی برکت سے قبول بھی فرما لے بعض مناسبین بولے کہ یہ زکواتیں حضور اپنے اپنے گھر والوں اپنے دوستوں عزیزوں قرابت داروں کے لیے لیتے ہیں تو ان کی تردید میں یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ نازل ہوئی یاد ہر قسم کی زکوۃ خا روپے پیسے کی ہو یا جانوروں کی یا پائدار یا پھر پیداوار کی یا زیور وغیرہ کی یا ہر قسم کے واجب صدقے خاص زکوٰۃ ہوں یا نظر کا پیسہ یا کفارا یا فطرہ وغیرہ یہ حق ہے ان فقیروں کا جن کے پاس نصاب سے کم مال ہو اور ان مسکینوں کا جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ان لوگوں کا جو زکوۃ وصول کر کے حاکم اسلام کے پاس پہنچائیں اگرچہ خود غنی ہو وہ زکوات سے تنخواہ پائیں گے اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کو اسلام کی طرح مائل کرنا ہے ان میں اسلام کی الفت پیدا کرنا ہو اور مکاتب غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کی جائے یوں ہی جائز طور پر مقروض ہو جانے والوں میں اور اللہ کی راہ میں صرف ہو کہ جو غازی یا حاجی یا دینی طالب علم درماندہ ہو اسے دی جائے اور پھر مسافروں کو بھی دی جائے کہ جو گھر میں مالدار ہوں مگر اتفاقاً سفر میں حاجت مند ہو گئے انہیں بقدر ضرورت دے دو تو اللہ تبارک کا مطالعہ نے یہ احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیئے چنانچہ میرا پاس پروردگار عز و جل ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ ہی کی آیت مقدسہ ہے جس میں جہاد صلی اللہ تعالی نے حکم دیا یا ایوہ النبی جاہد القفار والمناسقین وغلب علیہم وما وہم جہنم وما وہم جہنم, جہنم, جہنم وبئس المصیر اے غیب کی خبریں دینے والے جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سکنی کرو اور ان کا ٹھسانہ دوزق ہے کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی یہ آیت نمبر بہتر ہے سورہ توبہ کا یا ایہا نبی جاہی بالکفار والمنافقین وغلو علیہم ومعظاہم جہنم وبعث المقید اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح جہاد کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیا اے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر علیہم اور ان پر سختی کرو اللہ تعالیٰ نے سختی سے متعلق بھی ارشاد فرما دیا تو جہاد کی فرضیت پر جو ہے آیتے ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے اور اس میں بالکل واضح انداز ہے اور جہاد اسلام کا سمجھیے کہ ایک بہترین ستون ہے اور جہاز کی فرضیت قرآن کریم کی اس آیت سے بھی بالکل ثابت شدہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یحلیفون اللہ ما قالو ولقد قالو کلمة الكفری وکفروا بعد بعد اسلامہم وحمو بما لم ینالو وما نقامو الا ان اغناہم اللہ ورسولہو من قبلی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 تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور محبوب علیہ السلام غنی کرتے ہیں اب اللہ غنی کیسے کرے گا ظاہر اپنے محبوب کے ذریعے ہی کرے گا اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وسیلے کے بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ اپنے محبوب ہی کے ذریعے سب کچھ عطا فرماتا ہے اور یہاں اللہ نے اپنے محبوب ہی کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی پھر عبداللہ اللہ بن ابئی کی نماز جنازہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی اس سے متعلق بھی قرآن میں آئے تھے اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر جائے۔ یہ عبداللہ بن اوبئی کی نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق معاملہ ہے اور یاد رکھیے درس دیا رب پاک نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کی جو مر جائے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ کبھی ان کی قبر کی زیارت کریں نہ وہاں جا کر دعائیں خیر کریں کیونکہ یہ صرف زبانی کلمہ گو ہیں اور حقیقت اللہ رسول کے حقیقت میں انکاری ہیں پرلے درجے کے کافر ہیں صرف کافر ہی نہیں بلکہ موزی اور کے بلکہ موضی ہیں اور مومنوں کے دشمن ہیں اس حال یعنی کفر و دشمنی پر وہ مر گئے ایسوں کی نہ نماز جنازہ درست ہے نہ ان کے لیے دعائیں خیر عبداللہ بن اوبئی کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جانے سے تو حضور کو منع فرما دیا گیا مگر اس کو کفن میں رکھنے کے لیے چادر دینے کا ذکر نہ تو قرآن میں کیا گیا نہ حضرت عمر فاروق نے اس پر زور دیا کہ حضور اسے چادر نہ دیں کیونکہ اس کے مانگنے پر چادر عطا نہ کرنا جودو سکھا کے خلاف تھا نجی صورت میں اس خبیز کا احسان حضرت عباس پر رہ جاتا روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حضیفہ ابن یمان سے خفیہ طور پر فرما دیا تھا کہ فلاں فلاں خاتمہ فلاں فلاں کا خاتمہ منافقت پر ہوگا مجھے ان کی نماز جنازہ سے منع فرما دیا گیا ہے تو حضور کے وسال کے بعد جب کوئی مشکوک آدمی مرتا تو حضرت عمر اس کے جنازے کے لیے حضرت حذیفہ کو بلاتے اگر آپ جاتے تو حضرت عمر بھی جاتے تھے اگر نہ جاتے تو حضرت عمر بھی نہ جاتے تھے سمجھ آتے کہ یہ اس فہرست کا آدمی ہے جو حضرت حضیفہ کو بتا دی گئی ہے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیر اور اس سے یہ بات بھی لگی کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک جللہ جل کے محبوب علیہ السلام نے ایسی ایسی خبریں بھی بتائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ آخری آیت ہے جو کہ آج کے در سے متعلق ہے ولا اللہ دین اللہ تبارک تعالی نے سورہ توبہ میں آیت نمبر بانوے میں ارشاد فرمایا یہ میں قرآن کریم سے آپ کو رعایت پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ پرنٹ ہے توڑا یہاں پر ارشاد اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چند صحابہ کا ذکر ہے اور غزوہ تبوک کا معاملہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے چند صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے کہ یارسول اللہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ہمیں کچھ سواری دے دیں کوئی اور چیز عطا فرما دیں یا کوئی جوتا یا پھٹے ہوئے موزے ہی مل جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ چلے جائیں جہاز کے لیے اور پیدل ہی چلے جائیں لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد ظاہر ہے کہ اس وقت مال کی بہت شدید کمی تھی لہٰذا وہ روتے ہوئے گئے اور ان کا رونا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا اتنا قبول ہوا دیکھیے ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب نے جو ہے وہ بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے صدقے ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین تو الحمدللہ للہ دسویں سبارے سے متعلق بھی خلاصہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پاکستان کے وقت کے مطابق مغرب کا انشاءاللہ گیار میں اس بارے سے متعلق خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ ہمارے ہاں ابھی اذانیں بھی شروع ہو چکی ہیں نماز عشاء اور تراویح کے بعد انشاءاللہ حاضری ہوگی جب تک آپ بائیوں سے اجازت چاہتا ہوں آج باب المدینہ کراچی میں دوپہر سے ہی تیز بارش ہو رہی ہے تقریباً میرا خیال ہے کہ ساڑھے تین چار بجے سے تیز بارش ہو رہی ہے جو وقفے وقفے سے جاری ہے اور ابھی ساڑھے نو تقریباً بج رہے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال رحمت والا پانی عطا فرمائے اور پانی کے نقصانات سے ہر مسلمان کو اس کے گھر بار کو محفوظ فرمائے آمین, اللہم آمین, آمین وما علینا اللہ عامین ثمہ آمین غم علینا ابھی آئی پی بھائی ابھی ہم نماز کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے بعد جب میں آؤں گا تو پھر اس وقت آپ سوال پوچھ لیجیے گا کیونکہ ابھی جو ہے وہ مطلب وقت بہت کم ہے ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ ناراض نہیں ہوں گے السلام علیکم و اللہ